اور وہی ہے جس نے اسمان سے پان آتا رہا تو ہم نے اس سے ہر الفاگ والی چیز نکال تو ہم نے اس سے نکال سبزی جس میں سے دانی نکالتی ہیں، ایک دوسرے پر چڑے ہوئے اور کھجور کے گاھے سے پاس پاس گچھے اور انگور کے باغ اور ستون اور انر کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا بے شک اس میں نشانیاں ہیں آمان والوں کے لیے